شہید اسلام ڈاٹ شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق اسلام فی رسول اللہ ترغیب اتباع رسول منافقین کے خباب ساتھ کے بعد ترغیب اتباع رسول فرمایا مومنین کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اچھا نمونہ ہے کیا ہے جی اور اچھی اقتدا ہے اچھا نمونہ ہے کیا بھائی حضور نے خودہ کھندہ کھودی تھی یا نہیں خود مٹی اٹھائی تھی یا نہیں لڑے تھے تو جو مخلص صاحب آتے انہوں نے حضور کی اقتدا کی کھندہ کھودنے میں ہاں مٹی اٹھانے میں اور لڑائی کرنے کے اندار تو مسلمانوں کے لیے حضور کے زندگی نمونہ بنی نہیں اقتدا کی ترغیب ابتباء رسول قربتحقیق ہے واسطے تمہارے بیچ رسول اللہ کے نمونہ اچھا نمونہ بھی معنی ہے اقتدا بھی اچھی ہے دوسرا منع کیا اقتدا نمونہ اچھا یا اقتدا اچھی واسطے اس شخص کے جو امید کرتا ہے اللہ کی مستفی دین لکھو لے من کہانا کے نیچے کا لکھا ہے آہ. یہ نمونہ چور اور اس کے لیے ہے جو امید کرتا ہے اللہ کی ملاقات کی اور دن قیامت کی اور ذکر کرتا ہے اللہ کا کیا بہو اچھائی جی. آگے لمبا رال مومنون الحضاب مومنین مخلصین کے صفات یا یوں لکھو استکامت مومنین بس مختصر عنوان ہے کیا استقامت مومنین پہلے منافقین کی بخل سمجھے جی اس کا بیان تھا اب مومنین کی کیا استقامت مومنین جب دیکھا مومنین نے گرا ہوں کو مومنین کو پتہ چلا کہ کافر آ رہے ہیں تو مومنین نے کہا ٹھیک ہے اللہ نے تو ہمیں پہلے فرمایا ہے کہ جنت میں جلدی داخل نہیں ہو گئے جب تک کہ تکلیفیں نہ آئیں تکلیفیں آئیں گی ام ہسبت خلول جنت اولما یا تو ما صلی اللہ خلو مین قبل ذرا یہ تو پڑا ہوا تھا انہوں نے یاد تھا ان کو کہ اللہ نے جو فرمایا تکلیفیں آنی ہیں کوئی حارج نہیں تکلیفیں آئیں بیشت ملے گی کامیابی ہوگی اور جب دیکھا مومنین گراہوں کو کہنے لگے یہ وہ موقع ہے کہ وعدہ دیا ہم کو اللہ اس کے رسول نے سچ کا اللہ اس کے رسول نے کہ دین میں تکلیفیں آتی ہیں اور نہ بڑھایا رو یات عذاب نے ان کو مگر بیت بار ایمان کے اور انکیات کے احذاب کو دیکھا گراہوں کو لیکن دیکھنے سے کیا بڑھا ان کا ایمان بڑا اور تسلیم بڑی تسلیم انکیاد و تاب داری اور نہ بڑھایا رو عذاب نے ان کو مگر بیت بار ایمان و تسلیم کے من المینجالوں محترم میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ منافق بدر سے رہ گئے تو انہوں نے معاہدہ کیا یا نہیں کہ آئندہ ہر جنگ میں شریک ہوں گے اور بعض صحابہ بھی رہ گئے تھے مخلصحب تھے تو انہوں نے بھی معاہدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم آئندہ ہر جنگ کے اندر رہیں گے اب ان کی تعریف ہے جو معاہد مخلص تھے جنہوں نے معاہدہ کیا اور کیا تھے مخلص ان کی تعریف ہو رہی ہے کہ انہوں نے باقی وعدے کو پورا کر دیا بعض ان میں سے خود شہید بھی ہو گئے کیا اے بدر کے بعد عہد میں شہید ہوئے اور بعض منتظر ہیں شہادت کے کہ کب ہمیں شہادت نصیب ہوتی ہے تب استقامت مومنین بھی آ گئی اور مخلصین کی تعریف آ گئی نہیں فضائے دیکھو جی منالمین مومنین میں سے بعض وہ مر تھے یہ نیچے لکھو رجال کے نیچے انس بن نظر وغیرہ یہ صحابہ مخلص سے انس ب نظر وغیرہ حضرت مصعب وہ بھی اس میں ہیں مومنین میں سے وہ مرد بھی تھے جنہوں نے سچ کر دکھایا اس چیز کو کہ معاہدہ کے اللہ سے اوپر اس چیز کے پمینذا نہ بعض ان میں سے وہ تھے جنہوں نے پورا کر دیا اپنی ذمہ داری کو یعنی شہید ہو گئے ادھر نیچے لکھ لو شہید منقذا پورا کر دکھایا اپنی ذمے واری کو یعنی شہید ہو گئے وہ میں نے انتظر اور بعض ان میں سے وہ جو منتظر ہیں شہادت کے اور نئی تبدیلی کی انہوں نے ذرا بھر تبدیلی بھی اللہ لیا حکمت غزبۂ عذاب بھائی تکلیف کے اندر کھرا کھوٹا پرکھا جاتا ہے نہیں تو غزبۂ عذاب کی حکمت یہی کہ کھرے علیحدہ ہو گئے کھوٹے علیحدہ ہو گئے پرکھے گئے لجزی اللہ حکمت غزو عذاب بدلہ دے اللہ سچوں کو ساتھ ان کی سچائی کے اور عذاب دے منافقین کو اگر چاہے چاہے تو دنیا میں عذاب دے یا آخرت میں یا کوئی منافق توبہ کرے تو او یتوب ہیں اس کی توبہ قبول کرے بے شک اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے یہ ترغیب توبہ ہے ان اللہ کے نیچے و رد اللہ اللہ کا فرو کیفیت حضیمت مشرقین کیفیت حضیمت مشرقین اللہ نے مشرقین کو شکست دی اور ساتھ ساتھ لکھو بیان انعامات اللہ نے مومنین کو انعام دی بیان انعامات ورد اللہ انعام نمبر ایک بھائی کافر لوگ کیا خواہش لے کے آئے تھے کافر لوگ کیا خواہش لے کے آئے تھے کہ مومنین کا کیا کرنا ہے ایسا ختم تو اپنی اس خواہش کو پورا کر سکے نہیں خائب و خاسر گئے نہ کام گئے یہ انعام نمبر ایک ہے اور رد کیا اللہ نے کافروں کو ساد غصے ان کے کیونکہ مراد پوری نہ ہو تو غصہ ہوتا ہے نہ پا سکے مراد کو خیرمن مراد و کف اللہ انعام نمبر دو اور کافی ہوگی اللہ مومنین کو لڑائی کے اندر اور ہے اللہ قوی غالب و عنظلزینہ انعام نمبر کتنی جی تین ساتھ ساتھ لکھ لو یہود بنی قریضہ کا حال یہود بنی قریضہ کا حال میں نے ابھی کہا تھا کہ بنو قرائض نے دھوکا کیا یا نہیں وہ کافروں کے ساتھ مل گئے لڑائی میں تو جب غزوہ اعزاب ختم ہوا نا اب سفیان چلا گیا حضور کو پتہ چلا تو حضور گھر آئے غصول کرنے کے لیے کس کے لیے کہ غصول کروں غزوہ اعزاب ختم ہو گیا جبری لا گیا اس نے عادت کیا حضرت یہ کیا کر رہے ہو تو غصول فارغ نہیں نہیں نہیں ہم نے ہتھیار نہیں رکھے जबरीर कान लगा हमने हथियार नहीं रखे हम आमादा हैं हजरा ने फोना फिर कहां इशारा किया इस तरफ अच्छा बनू क्रायदा जिन्होंने धोखा गया जिबीन अर्ज गवेल कौल हजरा ने फोना दौड़ो दौड़ो समझे थी हाँ क्या दौड़ो तुम अक्सर की नमाज वहाँ जाके पढ़नी आए ऐसे में बाज लोग अक्सर की नमाज वहाँ पढ़े بعض لوگوں کا سر کا ہیں درمیان میں ہو گیا اونی پڑی بعض کی رہ بھی کی یا سر کے سر جا کے پڑھی مغرب کو سمجھے جی پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے معلوم ہوتا کہ جبریل کا گھوڑا بھی دوڑ رہا ہے پہنچ گیا جی منی پر ان کے قلعے کا محاصرہ کر دیا تقریباً مہینے کے قریب چوبیس پچیس دن محاصرہ رہا پھر وہ تنگ ہو گئے انہوں نے کہا کہ حضرت ساتھ جو نا کہ اور کے سردار تھے وہ جو فیصلہ کرنے ہمیں منظور آئے حضرت نے ان کو بلایا حضرت سعد نے کہا تورات کے اندر خود ان کا فیصلہ لکھا ہوا ہے کتاب الاستثناء کے اندر کہ جو لوگ دھوکا کریں غدار ان کے مردوں کو قتل کر دو سب کو ان کی عورتوں بچوں کو کیا بنا دو غلام لونڈیا بنا دو چنانچہ اس فیصلے کے لحاظ سے رگڑا ملا تباہی بخود خود کی, ان کی دیکھو جی انام نمبر تین لکھا ہے جنہوں نے مدد کی تھی ان کی, کن کی؟ وہ کافروں کی مین اہل کتاب اہل کتاب سے زاہر کے بعد ہم جو ہے, کون ہے؟ ہاں اور من بیانیا ہے اہل کتاب بیان ہے زہارو کے فائل کا ٹھیک ہے نا اتارا ان لوگوں کو جنہوں نے امداد کی کافلوں کی اہل کتاب میں سے انعام نبر کتنی جی کازا بفی قلوب انعام نبر کتنی ڈال دیا ان کے دلوں میں رو وہ مقابلہ نہ کر سکے ایک فریق کو قتل کرتے تھے تو مرد پہلے فریق کے جگہ لکھو مرد مردوں قطب کرتے تھے اور قید کرتے تھے دوسرے فریق کو بچے اور عورتیں تو اور, اور کو سکوں ہم انعام نمبر کتنی جی ہاں اور وارث کیا مالک بنایا تم کو ان کی زمینوں کا زمینیں آئیں گی جی کھجوروں کے باغ تھے صحابہ کراہ میں تقسیم ہوگی مہاجرین میں مالک کیا تم کو ان کی زمینوں کا ان کے گھروں کا ان کے مال کا ارز اللّلم تعا اور مالک کیا تم کو ایک ایسی زمین کا کہ جو ابھی تک نہیں روندہ اس کو اللہ کے علم میں ہے لیکن ابھی تک تم نے اس کو روندہ نہیں بعض حضرات کہتے ہیں اس زمین سے مراد ہے خیبر مراد ہے کیونکہ خیبر اس کو پھتا ہوا وہ تو, تو سات میں پھتا ہوا نا بعد میں ایک ارز اللہ سے کیا مراد ہے خیبر کی زمین اور بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد ساری زمینیں ہیں کیا صرف خیبر کے فتوحات نہیں بلکہ روم بھی شام بھی ایران بھی جتنی فتوحات ہوتے گئے سارے مراد ہیں اور مال کیا تم کو ایسی زمینوں کا اپنے علم میں کہ نہیں روندہ تم نے ان کا بھی اور ہے اللہ ہر چیز کے اوپر کا تو بھائی غزب حضاب ختم ہوا یا نہیں جی ختم وانا نا غزل مشکل یہ تھا اب آگے آسان ہے ایک آدھر کو پھر ختم کرتے ہیں آگے آسان ہے یہ سب سے مشکل تھا میرے محترم ادھر آئے نا آیا ہے کہ ایک زمین تمہیں ملنی ہے کس کی ملی خیبر کی جب خیبر کے فتوحات ہوئے نا تو مسلمان بڑے دنیا دار بن گئے جو مہاجر تھے ان کے اندر بھی تقسیم ہوئی انصار میں تقسیم ڈھیر لگ گئی دنیا وہی جی خیبر کے اندر باغ مشہور تھے کھجوروں کے تو جب آسودہ حال ہو گئے مہاجر انصار تو ایسے ہوتا ہے کہ آسودہ حال ہونا دوسرے لوگ تو غریبوں کا بھی شوق ہوتا ہے نہیں کہ ہم آسودہ حال ہوں جی غریبوں کو بھی شوق ہوتا ہے ہم کیا ہوں آسودہ حال ہوں ریس ہوتی ہے عورتوں کے اندر زیادہ ریس ہوتی ہے ایک عورت کسی کے زیورات دیکھ کے آئے تو آ کے خاند کو کہے گی یہ زیورات مجھے آ دلوا دو خرید کر دو یہ کپڑے خرید کر کے دو ہمارے حضرت حالد بھی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں خط لکھا ایک بڑے بزرگ نے لیکن وہ بزرگ تھے کچھ دنیا تھی ان کے پاس شاعری بزرگ تھے کہ میں آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں حضرت حالی جی رحمت خط لکھا لیکن میری بیوی بی بچے بہو وہ بھی ساتھ ہوں گے حضرت نے فرمایا نہیں آپ اکیلے آئیں بیوی بی بی بچے بہو وغیرہ کو ساتھ نہ لائیں وہ اکیلے آئے ایک دو دن رہے واپس چلے گئے تو کسی نے حضرت سے پوچھا حضرت یہ کیوں انکار کر دیا فرمایا وہ عورتیں ہیں شہری ٹھیک ہے آپ بزرگ ہیں ان کی بیوی کیا ہیں بیویے بہت شہری ہیں اور شہری عورتیں عام طور پہ سونے کے زیورات پہنتی ہیں جائز ہے دے اور سیدھے کپڑے بھی اچھے پہنتی ہیں لیکن ہم اتنے دیہاتی آدمی ہیں کہ ہمارے پاس سونے کا ایک زیور بھی نہیں حضرت کے وقت زیور ہوتے تھے چاندی کے ان کے بیویوں بہت چاندی کے ایسے سر مرکھی ہوتی تھی سونا تھا ہی نہیں وہاں تو سونے کے زیور آئیں گے تو ہماری عورتیں ریسک کریں گی یا نہیں اس لیے میں عورتیں کیا ہی حکمت یہ جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصرورات ہماری امی ہیں نا صاحب اب ہماری امیوں کو نے جو دیکھا کہ مہاجر و انصار کیا ہو گئے ہیں آسودہ ہو گئے ہیں ان کے پاس کاف کی رزق ہے تو حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے وظیفے میں بھی کیا کیا جائے اضافہ کیا جائے ہمیں جتنی خوراک ملتی ہے اس سے زیادہ ملے کپڑے بھی اچھے ہوں آخر ہم بھی خوشحالی سے فائدہ حاصل کریں لیکن میرے حضرت کو یہ چیز پسند نہیں تھی آپ تو دیکھتے تھے کہ لاہم دنیا بلا نرآرا دنیا ان کے لیے ہمارے لیے کیا ہے آہ. تو آپ ناراض ہو گئے غصے میں غصے میں آپ چلے گئے مسجد کے ساتھ چبارہ تھا وہاں رہے آپ ایک مہینے کے لیے, کتنی جی؟ ایک مہینے کے لیے قسم اٹھا لی کہ میں ایک مہینہ جاؤں گا ایک مہینے کے بعد آپ اترے. اس مہینے کے بعد اندر بھی عجیب و غریب حالات تھے حضرت عمر جاتے تھے حضور کو ہنساتے تھے عرض کرتے تھے واہ حضرت واہ حضرت آپ کو جو عورتیں کہتی ہیں آپ چھپ کے ادھر بیٹھ گئے میری بیوی اگر مجھ سے کچھ مانگتی تو میں اس کی گردر مروڑ کے چڑھ جاتا ہوں بھی. تو میرے حضور <laughs> گھر بھی تو تیری بیٹی ہے کہ میں اس کو سیدھا کروں گا آپ کر وہ سیدھا کرے <laughs> اپنی بیٹی کو تو بہت حساتے تھے حضرت کو سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس دوران اللہ تعالی نے یہ آیا نازل کی اس کو کہتے ہیں آیات تخیر اے میرے محبوب اپنی بیوی کو اختیار دے دو کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو تو خرچہ یہی رہے گا کیا خرچہ یہی رہے گا غربت رہے گی بھوک رہے گی جی. اور اگر دنیا چاہتی ہو تو میں تمہیں اختیار دے دیتا ہوں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں اچھے طریقے کے اوپر وہ سمجھی بات اب دیکھو سمجھو یہ تیسرا خطاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو خطاب پہلے آ گئے تھے خطاب نمبر تین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یہ آیات تخیر ہے حضرت کی بیویوں کو کیا دیا گیا اختیار اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں کو اگر ہو تم ارادہ کرتی ہو دنیاوی زندگی کا اور اس کے ٹھاٹ باٹ کا بس آ جاؤ متے کونتا دے دوں میں تم کو متا جانتے ہو وہ کپڑوں کی پوشاک عورت کو جب طلاق دی جاتی ہے تو کیا دیا جاتا ہے متا دیا جاتا ہے نا حق مار تو پہلے آدمی دے دیتا ہے متا دے دوں تم کو یعنی نفکا اور چھوڑوں میں تم کو چھوڑنا اچھا معافک شریعت کے اور اگر ہو تم ارادہ کرتی ہو اللہ کا اس کے رسول کا گھر آخرت کا پس بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے تم سب نے عورتوں کے لیے کیا کرو اے تبیز کے لیے نہیں تم سب نے عورتوں کے لیے ثباب بڑا یوں مانا کیا جاتا ہے اچھا جی جب یہ آیا تخیر کی نازل ہوئی نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہلے کس کے پاس گئے بی آشا بی کے پاس کہ ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں ماں باپ سے مشورہ کر کے بتانا کیسے تو یہ آیت پڑھی آیت پڑھی اور امی نے فرمایا ہماری امی نے عرض کیا حضرت کیا آپ کے بارے میں میں ماں باپ سے مشورہ کروں کیا آپ کے بارے میں میں ماں باپ سے مشورہ کروں نہیں میں اللہ کو چاہتی ہوں اللہ کے رسول کو چاہتی ہوں دار آخرت کو چاہتی ہوں تو سب سے پہلے امی عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و کو پسند کیا نہیں کیا اس کے بعد باقی عورتوں کے سامنے آپ نے آیات تقیر پڑی سب بنے بررضا کہا کہ ہم آپ کو پسند کرتے ہیں آگے سمجھ آخر اللہ کی طرف سے حضور نے تو پیغام پہنچانا ہی تھا نا تو یہ آیات تخیر ہے کہ سب عورتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند فرمایا آگے ان کے فضائل ہیں یا نساء نبیے خصوصیات ازواج متحرات آیاتِ تخہر ختم ہو گئی جی خصوصیات ازواج متحرات خصوصیات بھی لکھ لو اور حکم اول بھی لکھ لو بیویوں کے مطالعے کتنی حکم آنے دے صرف دو حکم اول برائے ازواج متحرات حکم اول برائے ازواج مطارات اور خصوصیات डیو, डیو, डیو, डیو, डیو, डیو, اے نبی کریم صاحب کے عورتیں میں یا تو مین کلنہ بفاشہ جو ہی آئی تم میں سے یہ ذرا غور کرنا یہ من بیت بار لفظ کے کیا ہے واحد مذکر ہے تو اس لیے یا سیرا بھی کا ہے واحد مذکر کا ورنہ مراج مراد کیا ہے عورتیں ہیں نا جو ہی آئی تم میں سے ساتھ نہ شائستہ چیز کے یہاں فائشہ کرنا یہی نہ کرنا کیا کیا کرنا نہ شائستہ کام نامناسب نامناسب لکھو جو ہی آئی تم میں سے نہ نامناسب بات کے جو کہ ظاہر ہے تو بڑھایا جائے گا واسطے اس کے عذاب دگنا اور ہے یہ بات اللہ پہ آسان یعنی تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو تمہیں عذاب بھی کیا ہوگا دگنا اور نیکی کرو تو ثواب بھی کیا دگنا یہ خصوصیات ہیں وہ من یقنت اور جو فرمان برداری کرے گی تم میں سے واسطے اللہ کے اس کے رسول کے اور عمل کرے گی نیک دے دیں گے اس کو ثواب اس کا دگنا اور تیار کیا ہم نے واسطے اس کے رس کے کریم بیشت میں یا نسان نبی یہ دوسرا حکم ازواج متحرات کے لیے ب دو حکم ہیں ایک حکم آ گیا یا دوسرا حکم خطاب کہو حکم کہو خطاب بھی آئے حکم بھی ازواج متحرات کو اے عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تم مصل کسی ایک کے عورتوں سے تمہارا شان بہت بڑا ہے تم دوسروں عورتوں کی طرح نہیں ہو لیکن شرط ہے انتقے تم نہ اگر تقوہ اختیار کیا تم نے فلاح تخزانہ بال قول فرائض ازواج متحرات اب فرائض کا بیان ہے جی فضائل کے ساتھ فرائض کا بیان یا نسان نبی لسط النا اس کے اندر فضائل کا بیان تھا اب فرائض کا بیان ہے فلا تخذانہ فریضہ نمبر میرے محترم یہ ایک عجیب فریضہ بتایا گیا اسمت کے لیے پاک دامنی کے لیے بھائی آج کل ٹیلی فون کا رواج عام ہے یا نہیں ہے نا تو بدماش لوگ جو ہے نا بدماش لوگ وہ ٹیلی فون کرتے ہیں گھروں کے اندر عورتوں کے پاس اور ٹیلی فون کر کے اندازہ لگاتے ہیں کہ عورت اگر جواب دیتی ہے سخت کیا سخت روکھا جواب خورد جواب تو آئندہ وہ فون نہیں کرتے اور اگر عورت جواب سخت نہ دے بلکہ نرم لہجہ اختیار کرے کیا نرم لہجہ بالکل محبت پیار کا لہجہ سمجھے تو پھر سمجھ لیتے ہیں کہ یہ عورت یاری لگا لے گی ہمارے ساتھ سمجھی بات یا نہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے یہی فریضہ مقرر کیا ازواج متحرات کے لیے کہ جب باہر سے کوئی آدمی بات کرے سمجھے تو اندر عورتیں جواب دیتی ہیں نہیں اب تو ٹیلی فون عام ہیں پہلے وہ دروازہ کھٹکھٹا کے بعد تو فرمایا کسی سے بات کرو تو نرم لہجے میں بات نہ کرو پیار کے انداز میں بات نہ کرو بلکہ تمہاری بات میں کوئی خوشی ہو کیا خوردرا پن ہو ای سمجھ آ محبت پیار کا انداز نہ ہونا چاہیے اور سمجھی بات یا نہیں تو قرآن نے کیا عجیب دستور بیان کیے یہ فرائض ازواج متحرات ہیں سمجھ رہے ہو تو فرمایا فلاں تخزانہ بالکال یہ فریدہ نمبر کتنا ہے جی ایک بس نہ نرم کرو بات کو سمجھے دل کا شلہجا جانا ہونا چاہیے پس تم کرے گا وہ شخص جس کے دل کے اندر بیماری ہے عشق کی مرد سے مراد کون سی بیماری لو عشق کی بیماری ہے وہ تما کرے گا کہ یاری رکھنی ہے عورت کے ساتھ وہ کال نہ کالم معروفہ۔ یہ فریضہ نمبر کتنی ہے جی دو اور کہو تم بات دستور کے مطابق دستور کے مطابق کیا کہ تمہاری بات میں خوش کی پن ہو کچھ کیا ہو سختی ہونا یہ کیا ہوتا جی نہ نمبر دو لکھا ہے نا فریزن آگے فریضہ نمبر کتنی جی تین ڈبل رہوتے کنہ اپنے گھروں کے اندر اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلو اب ٹھہری رہنے کا مطلب تو یہ نہیں کہ عورت حج بھی نہ کرے وہ عورت پہ حج فرض ہے نہ کرے جی حج فرض ہے اور حج فرض کر سکتی ہے سمجھے ایسے مرد اگر اس کو جہاد کی ضرورت کے لے جاتا ہے سخت ضرورت ہے مرہم پٹی کرنے کے لیے علاج مرج تو جا سکتے ہیں نہیں تو یہی ہے کہ بغیر ضرورت کے باہر نہ جائے اب ہماری امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پر اعتراض کرتے شیعہ وہ جی باہر چلی گئی قرآن کی مخالفت کی وہ باہر جانا ان کا پتہ ہے کیوں تھا ایک سخت مجبوری کی وجہ سے تھا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آ گئی تھی اپنا مکے مک پاپ سمجھے جی عمرہ کرنے کے لیے مکے مک پاپ امی عائشہ تھیں اور بعد کے اندر حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا کہاں مدینے اور وہاں تسلط ہو گیا کس کا بلوائیوں کا چاندر و بدماشوں کا باغوں کا تو امی عائشہ کو پتہ چلا کہ حضرت شہید ہو گئے وہاں تسلط ان کا ہو رہا ہے تو حضرت عبداللہ بن زبیر باقی صحابہ ان کے مشورے سے آپ نے سفر کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہو سمجھے جی وہاں رہتے تھے نا بعد میں آ سمجھے تو ان کے ساتھ کوئی مسالت کی بات کی جائے تو ایک ضرورت تھی مجبوری تھی سمجھے اس لیے آپ نے سفر کیا تھا وہ کر نفی بنا فریدا نمبر کتنی ہے جی تین ٹھائری رو رہو اپنے گھروں کے اندر ولا تبرجنا تبرجا جاہلیہ جہالت کے دور کے اندر عورتیں کیا کرتی تھیں بند ٹھان کے اچھے کپڑے پہن کے بازار میں پھرتی تھیں بند کے اور اچھے کپڑے پہن کے بازاروں میں گھومتی تھی جا آج کل گھومتی ہے یا نہیں جی آ ان کو مستورات نہ کہو بخشوفات کہا کہ مستورات نہیں کہ مخشوات مستورات چھپی ہوتی ہیں نا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جیسے جہالت کے دور کے اندر باندھ کے پھرتی تھیں اب اپنی زیبائش باہر نہیں دکھانی چاہے چاہے تو معصوم ہو کوئی بری نیات نہ ہو لیکن پھر بھی باہر پھرنا نامناسب ہے بان ٹھنڈ آگے سمجھنا بغیر ضرورت ہے بولا تبرجنا تبرجل جاہ لیا تیر اولا ہے نمبر ہے جی اور نہ زینت ظاہر کرو مثل زینت ظاہر کرنے جہالت قدیمہ کے جیسے جہالت قدیمہ کے اندر زینت کو ظاہر کرتی تھیں اب زینت کو ظاہر نہ کرو اور نہ ظاہر کرو زینت کو مثل ظاہر کرنے زینت جہالت ہی کے جہالت قدیمہ کے واقع صلات آگے کتنا نمبر ہے جی پانچواں اور قائم رکھو نماز کو دو زکات کو چٹا بات اللہ اطاعت کرو اللہ کے اس کے رسول کے اللہ حکمت حکمت تکلیف احکام سوائے اس کے نہیں ارادہ کرتے اللہ تعالی تاکہ دور کرے تم سے آلودگی کو رجس کا منع بالکل نجاست نہ کرنا معمولی آلودگی نہیں ہاں برداشت معمولی آلودگی نہ۔ ارادہ کرتے اللہ تعالیٰ کے دور کرے تم سے آلودگی کو ذرہ بھر بھی شاہبہ نہ ہو خطا کا البیت اے اہل امام حسن حسین کو یا مستورات کو آپ دیکھ خوشیا کہتے ہیں جی اہل البیت تو صرف یہ پانچ ہیں یہ مستورات کو نکال دیتے ہیں عورتوں کو اور قرآن کا کہتا ہے اہل اصل کون ہے حضور کی بیمی ہیں اے بیوہل بیت بہتر اوپر میں نے حاشہ لکھا ہے حضرت اکرمہ کہتے ہیں میں مباحلہ کرنے کے لیے تیار ہوں قال اکرمہ من منشا باہل تو انہ نازلت فی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مبالع کرنے کے لیے تیار ہوں حضرت اکرمہ کہتے ہیں روح المانی کا حوالہ ہے تو یہ ایتیں کس کے بارے میں نازل ہوئیں بھائی مستورات کے بارے میں نازل ہوئیں لیکن شیعہ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ایتے کس کے بارے میں نادل ہوئیں تن پاک کے بارے میں وہ پانچ تن جشمار کے ویو تہرا کم تت ہیرا اور پاک کرے تم کو پاک کرنا وہ بھائی دلیل یہ گزارتے ہیں ذرا غور کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا حضرت علی ہو گئے بی بی فاطمہ حسن حسین چار وہ تھے پانچ میں آپ تھے نا یہ حدیث پاک میں صحیح حدیث آئے اور آپ نے چادر ڈالی کیا اور اس کو چادر کہتے ہیں چادر تطہیر کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی انجوری دلہ علیہ زبان آر و تحر تتحیر یہ یہی آیت پڑھی ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ قرآن پاک سے تو یہ ہے کہ مستورات تطہیر ہے آ گئی سمجھ قرآن پاک کی آیت سے کس کی تطہیر کا بیان ہے مستورات کی باقی حدیث سے ان کی تطہیر بھی آ گئی اب قرآن کو کمبر ہو؟ قرآن تو سارا آ رہا ہے مستورات کے بارے میں یہ سمجھی بات یا نہیں کنا قرآن تاکید امتصاد فرم برداری کی تاکید کی گئی وض اور ذکر کرتی رہو یاد کرتی رہو ان آیات کو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں کے اندر قرآن پاک قرآن پاک کی آیات کو بار بار تلاوت کرو تاکہ اس کے احکام یاد رہے اور یاد کرو ان چیزوں کو جو پڑھی جا رہی ہیں تمہارے گھروں کے اندر وہ کون سی چیزیں ہیں اللہ کی آیات قرآن پاک اور حکمت حضور کی حدیثیں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لطیف خبیر ہیں الحمد للہ رب العٰ میر وثرات وسلم يا اللہ یا رحمان, يا رحمان. اللہ شہید -e اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید -e اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن در حدیث اور اصلاحی خالق اسلحی مواعث ہر چیز کے پیدا کرنے والا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 ww.shahiday -e